بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ہوا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے پہلی آیت سے آیت اٹھارہ تک اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق و تائید فرمائی ہے اور اس کی ابتدا ان ستاروں کی قسم کھا کر کی ہے جو رات کے آخری پہر میں گرتے نظر آتے ہیں بعض لوگوں نے یہاں ان نجم سے مراد سریا ستارہ لیا ہے لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے عام ستارے مراد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر ستاروں کی قسم کھانے میں ایک عجیب مناسبت یہ ہے کہ جس طرح ستارے آسمان کی زینت ہیں اسی طرح وہی الٰہی سے زمین کو زینت ملتی ہے اس لیے کہ اگر انبیاء کے ذریعے یہ علم الٰہی زمین والوں کو نہ ملتا تو زمین اندھیری رات سے بھی زیادہ تاریک ہوتی اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارے ساتھی یعنی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمگشتے راہ نہیں ہو گئے ہیں اور اپنے رب کے سرات مستقیم سے بھٹک نہیں گئے ہیں اور اس میں اشارہ ہے کہ اے اہل قریش زیادۂ مستقیم سے بھٹکے ہوئے تو تم ہو کہ میرے نبی کے تمام حالات سے بخوبی واقف ہو وہ تمہارے درمیان پیدا ہوئے پلے بڑھے ان کی صداقت امانت راست بازی پاک دامنی اور اخلاق عالیہ سے ان کا متصف ہونا تم سب کو معلوم ہے تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور جب چالیس سال کی عمر کے بعد انہوں نے تمہیں بتایا کہ ان پر اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے تو تم نے ان کا مذاق اڑایا ان کو جھٹلا دیا اور قرآن کریم کے وہی الہی ہونے کا انکار کر دیا